start hanging in this country or the Washington of the سے پہلے جو جاتے سنتا ہے یہ والا بات یہ سانسوں کی وا باہ es neca más اس بیو بھی آپ محنت کرتے ہوتے ہیں بناتے ہیں اور مٹھائیاں بناتے ہیں یہ نفس کی ہے نفس ہوئی یہ مذہب شکل اور اس کی تحقیق کیسے ہوئی جب روح اس بدن میں گزرتی تو یہ مدن مارتی ہے یہاں کے ماتی مادوں سے بنا ہے اس کی جو پہ پرائرٹی ہوتی ہے وہ وادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا گرائی ہے یہ سے پیار کرتا ہے جب کہ روح جو ہے وہ پردیسی وہ بینگال سے آئی جائے گان سے آیا تھا اور پھر وہ برتن بنانے والے کے چکر میں پھنس گیا ہو یہ ساری کہانی اصل کر بدن کی بیان کی یہ بدن جو ہے یہ کبھار ہے یہ مختلف قسم کی جو اب گاڑیاں ہوئے مکان کے پوٹیاں کے پلازے بناتے ہیں سارے برتن ساتے ہیں اس وہ شہزادی تھی اس کا رائل کے ساتھ تھا فیضان افق تو تھی یہ جب تک یہ مٹی کا ہے تب تک تم نے اس کی تسلیم نہیں عظمت کو تسلیم نہیں کرتا تب تک یہ مٹی کا فیضان افق تو جب میری رو اس میں جلد وہ کی لیکن جس گاڑی میں کسی بھی گاڑی ہوئی جو گھر سے ہو جائے تو جب وہ شخصیت اس میں سے ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے جو دونوں جگہ وہ کہتی ہے لیکن اب آپ اے سی گاڑی کے اے سی کو آپ آن کرتے کنیکشن ملتا ہے اور اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک شیلڈ بنتا ہے نقل تیس بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انجن کے ساتھ انجن کی پوجی کے ساتھ کر کریں ختم ہو جاتی ہے اور آگے یہ لوگا رہ جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے یہ روح کا معاملہ ہے رو اور مطلب جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ نقصانی ختم ہو جائے گی ان دونوں کو جب جوڑا جائے گا تو پھر یہ دونوں پھر کرتا ہو جائیں قیامت کے دن کو اس وقت کہا جائزہ لگ رہا ہے مطمئن یہ نفس مطمئنہ جو اپنی ذمہ داری تو یہ مرتا نہیں ہے جیسے ہیپاٹائٹس سی کا جو وائرس ہے وہ مرتا کبھی نہیں آپ انجیکشن جب لگواتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اس کا لوگ بند ہو جاتا ہے وہ اپنی کاپیز نہیں کر سکتا جب گی, وہ بلڈ میں جلدی آپ ٹیسٹ کروائیں گے وہ پازیٹو ری پروڈیوس نہیں کرتا اب نقصان دہ نہیں آپ کا مار دیا گیا ہے نقش نقش رہتا ہے لیکن نقش نقش رہتے ہوئے جسے اللہ آپ نے فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے اس کان بن جاتا ہے جسے سنتا ہے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے تو وہ اپنے آپ آدمی چلتا اگر کسی چیز کا دیکھے آدمی ہے ہی نہ تو اس کو بدنری نہ کرنے کا سوال نہیں ملے گا چند پاک آمد کے دن کشتے اکٹھے کر کے کہ کو کبھی کسی نام کو نہیں دیکھا فری نکاس ہاں وہ جوان جس کی آنکھوں میں روشنا ہے اس پہ پکڑنی کبھی پہ بکاری نہیں تو اگر نفس کے اندر اس کا نیت رہے ہی نہیں تو مقابلے پکڑ رہا ہے تو یہ ہے کہ یہ تمہیں لے کے دوڑے اور تم اللہ مسود کی وہ باغ جو باغ کے برو سے شریعت اللہ کا حکم نبی کرے اس کے ذریعے دوست تمہاری یہ جو ارج ہے تمہاری یہ جو خواہش ہے تمہاری اس کو میں پورا کروں گا دیکھ اللہ اس کا رسول یہ تو نفس مارنے سے ہو رہا اس کا را مارنا نہیں ہے کہ اب بندے کے اندر مرد عورت بن جاتا ہے زیادہ اللہ اللہ کرنے ایسا نہیں ہو جو ہم لوگ بولے سمجھا کہ یہ بیس باغی گیارہ سال پانی میں کڑے رہ رہا تھا اب یہ مرد عورت برابر ہو گئے ایسا نہیں مارتی ہو گیا کو جب تک جان نکلتی ہے اس کو ہمیں پیزی نہیں لیکن فنش لائن جو ہوتی ہے اصل تو وہ مقصود آپواں کس چیز پر فنش لائن پہ آگے دوڑ آٹھ چکر ہوتے ہیں آٹھ سو میٹر کی دوڑ ایک آدمی سات چکر ساڑھے سات چکر آگے رہے ایک بندہ زور لگا کے آخری پانچ سو میٹر جو ہے وہ زور لگائے یا پچاس میٹر زور لگائے اور پھر اس لائن پر اس سے پہلے پہنچے تو رائف میں یہ نہیں کہ اگر ساڑھے سات چکر یہ آگے تھا جہاں تک اس کو اس نے محنت زیادہ کی ایسے ضروری ہیں کہ اللہ کے اندازہ یہ ساری زندگی ہے جنت ایسا کام کرتے کوئی ایسا کلمک کہتے تھے کہ وہ تھا جہنم کے وقت میں جو شدید ترین آزاد کا جو ایریا وہ کوئی بکر ساری زندگی اے جہنم کے کام کرتا لی میں جائے اور اسٹپ کیا بہت یعنی اسٹ جہنم کے درمیان صرف بہت ہائر ہے کہ اچانک دو لکھنا ایک تک کندھا کرنا پتھر کے اندر بدائی کر کے وہ لکھتے تھے جیسے ہمارے یہاں کت پہ تو ہاتھ مٹ جاتے ہیں وہ کندھا کیا وہ باقی رہتا ہے اللہ باب نے صحابا کے دنوں میں ایمان کو اس طرح سے بدائیے <تصح> <تصح> اٹھے گا تو مومنٹ ہو اور سورج وہ ہونے سے کافی ہو چکا ہو اور ایک رات کو جو مومن شدت کے ساتھ بنا روزہ دیکھتے پانی اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کی ایکس سے دور ہو جاتی ہیں تو پھر دل زیادہ کرتا ہے زندگی پر کپسی نہ پیو وہ بھی پروگرام بناتا ہے آج اس کو بس وہ بھائی مجھے نہیں لینی ہے روزہ کھلے سے ایک تھا یہ سارے پوڑے کھا جاتے ہیں اور میں یہ بھی کرتا ہوں یہ اکثر کے پاس آپ اچھا کرتا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا رفتاری ہو جاتی اور وہ چیز آپ کی ایکس پہ آ جاتی یہ پاکستان سینٹر ہے دلیوں کے سوا کوئی نہیں آ مینا بازار ہو گئے گیٹ پہ بندہ کھڑا ہو کہ اندر نہیں آنا اب چونکہ اندر آنا ایکسرس میں نہیں رہا اب زیادہ دل کرتا ہے اندر آنے جو دیوار چکن کر مسجد کی کھڑکیوں سے چکان ہو گیا کیونکہ پابندی لگائی نہ نماز پڑھا میں نے دیکھا میں بھی پاکستانی ہوں آئے میں نے دیکھا مال جی تو بیٹھا ہوا ان کے نیت کرنے سے مجھے پتا کر لیا تو بنا بازار والی نماز آئی اچھا میں جان دور دور کے بعد پائے ہوں میرا بات ہونا چلام لگائی اور آگا کھڑکی کے اندر تھا آگا بات میں نے ٹانگے پکڑے میں کا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اسے جن میں جانے کے لیے استعمال نہ پانچ روپئے خرچوں ادھر سے ادھر سے مرتا تو یہ خود کی بات ہے جس بیس بائیس سال گزار لیتا ہے تو نہ کبھی گاؤں سے دیکھتا ہے اپنے گاؤں سے پہننے سے نہ order again. یہ جو تقاضے ہیں ان کو بیلنس رکھے نہ کہ کا دن میں بڑی قسمت والی ہوں میرا شو دن بروزہ رکھتا ہے آپ کا عبادت کرتا ہے جب نکلی والے تو عبد عبداللہ بن سرو کا دن کلا آج اتنے ضرورت کو گورنر بنایا اس نے کہا کہ حضرت یہ اپنے شو کی شکایت کر دی اچھا گلاب بندہ کہہ رہا ہے کہ تم آپ شوق شکایت کرتی تھی جی پھر آپ نے مجھ سے لگ بیماری دونوں پکڑی ہے علاج ہم بتاؤ سکے ہیں ہم یہ اللہ پاک نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے <صحيح> ہم یہ سمجھیں گے ہم یہ سب کرتے تھے کس نے چار شادیاں کی تین دن اس نے تین بیویوں کو دیے چوتھے دن اس کی باری ہے اس عورت یہ تین دن عبادت کر سکتے چوتھی رات اس عورت دن. چونکہ اس نے سکریفائی کی ہے تین شادیاں نہیں کی تو تین راتیں اس کو اجازت مل سکتے اس کے بدلے میں یہ عبادت اور تین دن, دن یہ روزہ رکھ سکتا ہے چوتھے دن روزہ نہیں رکھ سکتا یہ کی روز کہ یہ خاکی اور نوری کا جو کمبینیشن ہے اس کے جو تقاضے ہیں کی قربانی دے دو ان کو قربان کرو اس کا تمہیں اجر ملے ایک یہ پیدا ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کو وسلم کے مطابق نہیں ہے آپ اس کو روک دیتے ہیں یہ ضائع نہیں ہی. وہ آپ کا ڈمبا قربانی لگ گیا وہ دمبا تھا آپ کی خواہش جو پابندی لگ گئی اور وہ ختم ہوئی پھر خواہش پیدا ہوئی آپ نے دیکھا جائز رہے طرح سے ہوتی روکیں ہمیں تو اس کی تربیت جیتی کسی طرح شادی کیا موقع ہوتا ہے اس میں لوگ ایزی ہو جائے کیونکہ جو بچے خوشی لگ جاتا بڑے بڑے پتہ ساری زندگی جن تک کی تفراد کرتے رہیں گے بیٹی کی شادی ہے یا بتیجی کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے تو وہ بھی مل پیٹ کا مذہب پہ جا کے اللہ ادا کرتے ہیں پیچھے خدا چھوڑ دیتے ہیں سب ویڈیو بن رہے ہیں مکس ہو رہے ہیں تو اس کا لباس بتا دیتا تھا کہ یہ کوئی ناچنے والی گروین دی. کا لباس بہت ہوتا تھا جس فلموں میں فلموں میں پوری میکسی ہوتی تھی پازو سل ہوتے تھے سب کچھ کافا ہوتا تھا اور وجے پورم اس بندے نے ان تقابلوں کو جو ہر بندے ہوئے یکساں ہوتے ہیں. کسی کے اندر مرتے نہیں کوئی انہیں کنٹرول کرنا جانتا ہے کوئی کسی کا ریگولیٹر کام کرتا ہوتا ہے دیکھیے ہوتا سلنڈر اس کے اندر گیس بھری ہوتی تو آپ اس سے ڈائریکٹ چولہے کو لگا دیں تو کیا ہوتا ہے उसके एक रेगुलेटर जो उतनी ही गैस छूटता है जितनी चूने चुके यकीन कर हर बंदे के अंदर गैस का सिलेंडर भरा हुआ शरीय रेगुलेटर फाजल किसको कहते हैं इंफिजार किसको कहते हैं दिमाकेट अरबी फाजर फजल किसको कहते फाजर फाजल में जो फट पड़े فاجل پن پابندی قبول نہیں کرتا ریگولیٹر سے بار بار لائن لیتا پھٹ پٹ کر اس قسم میں نہ کوئی رشتہ ناتا نا رہتا ہے نا نہ کوئی تعلق رہتا ہے نہ کوئی اخلاق رہتا ہے نہ کوئی رولس اینڈ ریگولیشن رہتا تنازع وہ سارے مومن کے اندر بھی ہوتے ہیں بلکہ کچھ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن شرین کا ریگولیٹر لگاؤ اتنا پورا کرنا طریقے سے کرنا یہ پابندیاں ان کے ساتھ کرو گے تمہارا اتہاس تو شریعت دو نام ہے اس نش کو مہنگ کرنا نش کو مارنے سے برابر نہیں وہ کیا کہ فکر ہے فخر بے دولتی اور رنجوری تم جس کو فخر کہتے ہو وہ صرف بے دولتی ہے کہ کشکول گلے میں ڈال کے مانگ کے کھاؤ کو مارو مار اور دوسرا رنجوری ہے ہر وقت منہ لٹکائے رہو ڈپریشن کا شکار رہو کہ میں نے مار جا وہ تو میں نے مار جا تو اسے کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا تم تیاری کرو نا موت کا ٹائم تو ماتھے پیچھے نہیں کیا سکتا یہ تو نقش اس طرح آپ کو کوئی آپ کا دشمن وائرس بھیجتا ہے جب آپ اس کو بولتے وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اسی طرح کا کام کس بسے دیکھیے انہ کلام ہے وہ نفس اور اس کے جو بھی سائڈ افیکٹ ہیں وہ ایک کافی ہے وہ کہتا ہے بیٹری کا جو اڈاو نالے نالے تل چڑھ کے ہو پاو یہ کپڑے جو ہے یہ کیا ہے یہ بس بسے اور یہ کبا وہیں آتا دان پانے کی کوئی چیز آپ لوگ یہ کر رہے ہیں तो कवे आके बैठ जाएंगे कहां पर शुरू कर देंगे हमें भी कुछ मिलेगा आप दूरी गोटियां रख के तो अंदर जाएंगे जनाबाजी को प्लेट लिया जाए उस कोच ढाक पा रहे तो आपको पता है कि जब कवे बैठे हुए आपने जाना है तो को ढाके जाएगा کیا ہو جانا کرتا ہے چرخا آ سائیں سائی سائی توفا آ جب چرخا چلتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے وہ اس اس آواز کو سائیں سائیں یعنی اللہ سائیں اس کو پاکستان کہتے ہیں اس کو سائیں کہتے ہیں چبکی جو تک تک تک تک, تک ہوتی ہے آپ جو کچھ بھی سوچیں گے وہ آپ کو لگیں گے جیسے گدی ہوتی ہے نا کارٹونوں کی یا فلموں کی تو آپ کو جو موسی طرح ملتی ہے نظر تو آپ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنے کے اللہ کر دی آپ ون ٹو تھری فور اے بی سی بی پر سوچے کہ وہ پھینکتا ہے جب وہ تو وہ میں سے آتی ہے تو وہ اس کو کہتا کہ توپا آپ کے سائی چرخا آپ کے سائی سائی تو آپ کے تو نمانا میں نہیں سب توں اللہ کاب صرف میں نہیں کائنات کی ہر چیز تیری تصدیق کر رہی اس میں سے تیری آباد کی بلا کے ہیں مائیا میرا کھلا کا شوقی میرے بال لوگاما میں نے تند چڑھ کے مکاما میرا مالک میرا خالد اچھی عادتوں کا شوقی اللہ پاک اچھے اخلاق کا شوقین ہے اس نے بتایا بندہ مجھے کوئی موقفی نہیں اللہ با یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند, اے پسند اے ہے है. تو کہہ رہا ہے کہ مایا میرا پھولنا کا شوقین یعنی اللہ پاک اچھی آداب کا شوقین ہے لے نہ لے ادھ چل کے لوگ ہیں یعنی جب آپ کا محبوب پھولوں کا شوقی ہے تو پھر آپ کو گملے خرید کر پوری نہیں پڑتی گھر پھر پور لگانے پڑیں وہ بار اپنے سینے میں اگانا پڑے آپ کو اپنے اندر جب بھی رحمان آئے تو آپ کے اندر سے اسے خوشبو آئے اسے دلدستہ پیش ہو جو بھی معاملہ ہو آپ جہاں بھی نکلے آپ مارکیٹ میں گئے آپ گاڑی میں ہو آپ سروس اسٹیشن پہ ہو جس جگہ آپ ہوں مالک کو خوشبو ہے آپ کے بولنے سے آپ کی ڈیلنگ سے آپ کے توڑنے سے اس کا نام کہ جگہ بھی چلانا آپ نے اس تعینات پھر وہ جب کمائی ہمارے ہاتھ میں وہ تو امتحان پڑا ہو جب اس میں سے دلتا. اب اس میں سے دو جب آپ بچے کا امتحان لیتے تو کس طرح لیتے ہیں آپ اس کو کچھ دیتے ابھی تو وہ کمائی کرنے والا نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کا امتحان لیں گے وہ جب کام کرنا شروع کرے گا تو وہ امتحان اچھے اور بہتر نہیں ہوتا آپ اسے کچھ پیسے دیتے ہیں تو چیتا بھی پکڑا کر وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے دو اگر تو بیٹا وہ کہتا ہے نا کہ جو کانٹا ہوتا ہے اس کا منہ پیدا ہی تیز ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کانٹا ایسا تک پہلے وہ پھول اور دربار میں جو لگتی ہے تو کانٹا کرتے اس بچے کی جو فکرت ہے وہ آپ کو پتا چل جائے اگر تو وہ پیچھے کر لیتا ہے تو بے فکر رہیں آپ کو تنخواہ کا کوئی نہیں جی ملے گی اپنا بندوباست کر لیتے اور اگر آپ کے ہاتھ پہ لاکھ دیتا ہے تو آپ مجھے پتا لیتے کہ یہ کھلے اللہ پہلے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر دیا تو اس میں سے دو اگر نہیں تمہارا ہم ننگے آتے ہیں اور پھر یہ دستر چھوڑ کر ننگے کرے جاتے ہیں میں تحمام ہے وہ دیتا ہے اسماعیل سے کہا اسماعیل مانتا تھا نا لپا نے اور انہوں نے لٹا لیا تھا لٹا کی مجھے پیارا ہے پلما دیکھ مچھلی کانٹا نکل گئی نکال گیا پاپ اتنا پیارا نہیں جتنا دور مجھے پیارا کیونکہ ہر دنیا میں ہر چیز جو شاع ساری چیزیں انسان کو محبوب بنائی گئی ہیں تاکہ جب یہ دیکھ وجہ ملے گی جو چیز آپ کو محبوب نہ ہو وہ آپ دیں گے کوئی وجہ نہیں ہوگا جو جتنی زیادہ چھٹی ہوئی ہوگی اس پہ نکالنے سے درد بھی ہوگا سواد بھی زیادہ ہوگا کا پہنا شروع ہوتا ہے دم تنازرا حقہ تم سے بول تم نیٹو کی حقیقت پا نہیں سکتی ہو قربانی کس کو کہتے تمہیں پتا نہیں چل سکتا جب تک اس پہ ہاتھ نہ کا جو تمہیں عزیز آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے پکساپ نے بولا دبئی سے آپ گئے آپ بندے کا جو قدر آپ کے دل میں ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کا اسکیل دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے والا شروع کیا جا سکتا ہے پچیس دنوں والا اٹھارہ دنوں والا پینسٹھ دنوں والا پچاسی دنوں والا ایک سو والا آپ اس حساب سے پورا اکثر تلاش کر رہے ہیں فروید رہے ہیں دیتے جیسے آپ نے دیکھیں کوئی کیوں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کالا والا اللہ کا جتنی تمہارے دل میں میری قدر ہوگی اتنی چیز کو قربان کرو اللہ کا فیشن یہ استعمال چاہتا کپڑے یہ جوتیاں یہ چیزیں دے دو اور یہ چیزیں محبوب کی گئی ہیں ضرور نا اللہ کو to شاید کہتا ہے بلند جو ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا یہ جو پستی ہے یہ زمین تمہیں بڑی مسکین سی نظر آتی ذرا چھت پہ جاب دیکھ کر یہ کس طرح پھینچتی ہے دے اتنی کشش ہے اس کے اندر یہ جہاز کو پھینچ دیتی ہے سارے بندے مار دیتی ہے پستی مارتی اگر اس کی کشش نہ ہو تو جہاز کبھی نہ گرے یہ پہ نہیں گرتا کیونکہ یہاں کی پستی میں کشش یہ جو آدتیں ہمیں بڑی مشکل نظر آتی ہیں ہمارے اندر کوئی بات آدت ہے ہی کوئی نہیں دا. اگر کوئی آدمی دینے کا عادی ہے جیسا ہمارے یہاں پر بچوں کو بچوں کا اتراوت ہوتے تھے تو اس میں پیار بچے کو بھی پتہ ہے یہ پیار سے گہرے اسی کو ترک کرنا ہے چائے کتنی مسکین سی ڈیزائن چائے سب سے مشکل پران کرنا جاتے چاہیے گھر چھوڑ کے دیکھ لیا رمضان میں بندہ افراد کر کے سب سے پہلے دوڑ لگاتے چائے جا ایران میں دبا آیا تھا بڑی ویکار مدت کے بات ہے ساتون کوئی ایک سو نو سال کی خاتون بڑی ضعیف تھی وہ نکلی تھی وہ 10 بارہ 14 دن کے بعد ایسے بھی زیادہ مدت تھی اس نے سب سے پہلے کیا مانگا چائے چائے چائے چھوڑ کے دیکھیں آپ کو پتا چلے یہ آزادے بند جب آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کی انسر کتنی کشش یہ کتنی ہمارے اندر پھٹ گئی ہے نشائی نشائی ہوتا ہوں کچھ ہمارے کہ جس دن میں جاؤں گا میں نے جب جس دن مجھے پتا چل کے نقصان جو ہے اس دن میں چھوڑ دوں لیکن پھر واپسی کے رستے بند ہو یہ دنیا ہے اس میں سامان خرام کیا گیا ہے جس طرح ریشم کے کیڑے کے آگے ڈھیر لگا دا دیتے ہیں ٹوٹ کے کیونکہ اس کی وہ پسندیدہ ہے وہ غریب ہے وہ تیرا امتحان ہے جہاں دودھ امیر ہونے کا دونوں کا بھی لگتا ہے اور بڑی ڈرائیو بھی کی ہے انہوں نے اور بی سی پہ جو نام جانے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے فلاح میں نکلنے کی کوشش کیا لیکن اللہ پاک نے سارے رستے بند ہو کے, کی کے غریب ہے تیرا امتحان اس طرف سے کام کے بعد اس کو پیسے نہیں دیے ایک دن ہم سولہ سو مار بچے کا کیا ہوگا ساتھ متعلق <تصفيق>